یا لوور سیکنڈری سکول ٹیچرس کی ایک لائن ہے جس میں سے ایک ایک فرق جو ہے وہ مطلب یہ کہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بلندی پہ نرس کو مقناطیس ہے تو so مجھے اللہ کے پل سے پرائمری سکول میں ہی ایسے ٹیچرس ملے جن کے بارے میں یہ کہنا واقع روا ہے کہ وہ مقناطیس تھے لیکن بلندی کی طرف فکس اور وہ ایسے مقناطیس تھے کہ ہمارے اوپر لگا ہوا زنگ ان کی کشش کو کم نہیں کر سکتا تھا تو ان میں سے ایک صاحب تھے وہ حساب پڑھاتے تھے اچھا مجھے کیونکہ یہاں کا تجربہ نہیں یہ ٹھیک چل رہا ہے نا شاید امن خان تو وہ حساب پڑھاتے تھے ان کا نام تو عبد المجید صاحب تھا لیکن ان کو ان کے نام سے لڑکے کم پہچانتے تھے ان کا عرف تھا ابا جان سب لوگ انہیں ابا جان کہتے تھے حتی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی انہیں ابا جان کہ وہ اس مت میرا خیال ہے ستر کے پیٹے میں تھے اور میں نے اتنا ایکٹیو فزیکلی فٹ بوڑھا آدمی کبھی نہیں دیکھا مطلب وہ بالکل ایتھلیٹس کی طرح تھے اور ان کے سفید بالوں کے سوا ان میں بڑھاپے کے کچھ बहुत نہ تھے مطلب بہت تیز چلتے تھے بہت گونجتی ہوئی آواز تھی مطلب ایک سچا آدمی جس کی شخصیت میں گہرائی ہو اس کی آواز جیسی ہوتی ہے ویسی ان کی آواز تھی سخت تہدار اور گونج رکھنے والی تو حساب سے مجھے جتنی نفرت اس زمانے میں تھی اب اسے میں نفرت کا عنوان تکلپن نہ دوں تو ٹھیک ہے لیکن وہ مزاج کی دوری اب بھی وہی ہے وہ بہت ہر ماہانہ امتحان میں فیل ہوتا تھا ششماہی امتحان ہوتے تھے اس میں بہت محنت کر کے جو ہے وہ پاس ہونے کے لائق نمبر لیتا تھا تو اور عبد المجید صاحب جو ہیں یہ راتوں کو بھی کلاس لیا کرتے تھے امتحانات کے قریبی زمانے میں مطلب ایسے ٹیچر تھے کہ وہ راتوں کو کلاس لیتے تھے اپنے گھر میں اور چائے وغیرہ یا کسی کو کھانا کھانا ہے تو وہ بھی پیش کرتے تھے تو ایک مرتبہ کسی امتحان میں میرے بہتر چوہتر نمبر آ گئے تو اب بہتر آج کی طرح قیاضی سے جو دراصل بخل ہے زیادہ نمبر دینے کا رواج نہیں تھا یہ قیاجی اسراف ہے تو اس زمانے میں تو ستر بہتر نمبر سو میں سے آ جائیں تو وہ ایک بڑا واقعہ ہوتا تھا नंबर نمبر یا چوہتر نمبر میرے آئے اور یہ بڑی کامیابی تھی تو انہوں نے مجھے کلاس میں کہا کہ ٹیسٹ پر کھڑے ہو جاؤ اب ٹیسٹ پر کھڑا ہونا تو دو یا دوسرے طالب علم کے منہ پہ کاڈ ملنے کا عمل ہے تو ٹیسک پہ کھڑا ہو گیا حالانکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ کہ کس کی نقل ماری تھی اب وہ ساری اب اب جا کے بڑھاپے میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کا یہ سارا عمل میری اصلاح اور تربیت کے لیے تھا اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے شاباش دے دیتے تو شاید میرے لیے اتنی مفید نہ ہوتی جتنی ان کی وہ ڈانٹ آگے چل کر میرے لیے فائدہ بخش ہوئی تو اس مزاج کے وہ آدمی تھے اور ان کی ایک چیز بتا کر میں پھر دوسری طرف جاتا ابا جان جب فوت ہونے لگے تو ان کی عمر نوے سے اوپر تھی میں بھی ان کا کلاس روم شاگرد نہیں رہتا میں بھی مطلب ملازمت کرتا تھا تو میں کراچی گیا اتفاق سے مجھے پتہ چلا کہ ابا جان سخت عزیز ہیں پھر میں ان کے گھر حاضر ہوا اور اس مطلب جس وقت میں حاضر ہوا سمجھے دو دن بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا تو میں نے جا کے دس بوسی کی اپنا نام عرض کیا تو وہ مجھے پہچان گئے اور یہ کہہ کے پہچاننے کے اتنے نالائق شاگرد کو کبھی کوئی استاد بھول سکتا ہے <laughs> تو پہچان کے پھر میں بڑا افسردہ بہت بستر پہ دیتا ہوں ایک آدمی جس کو آپ سو میٹر کی ریس میں اعتماد کے ساتھ بڑھاتے میں اتار سکتے ہوں اس کو بستر پہ بیٹا دیکھ کر جو کیفیت ہوئی تو خاصی دیر میں بیٹھا رہا اس کے بعد اجازت چاہیے تو مسافہ جب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میرے ہزارہ شاگرد ہیں اور میرے چار پانچ بیٹے ہیں میں تمہیں گواہ بناتوں کہ یہ میرا آخری وقت ہے تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ہر شاگرد سے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کی ہے اب اس جملے کو سچائی سے کہنے والا استاد اگر تعلیمی اداروں میں موجود نہیں ہے تو وہ جہل کی تربیج کے سوا کیا کر رہی کیونکہ علم جو ہے وہ استاد کی محبت سے حاصل ہوتا ہے علم استاد کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا تو ایسی یعنی درجۂ محبوبیت پر فائز اساتذہ کے فقدان کے ماحول میں جو بھی تعلیم دی جائے گی وہ حافظے کے پست ترین معطل حصوں تک محفوظ رہ جانے کے علاوہ اور کیا نتیجہ پیدا کر سکتی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ہم علم اور زندگی کے درمیان ایک فاصلے کی پیدائش کو نہ صرف یہ کہ قبول کر چکے ہیں بلکہ اپنی زندگی کی تمام قوت حرکت کو وہ فاصلہ بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اب اب اگر علم کے لیے دو چیزیں درکار ہیں نا استاد کی محبت اور محنت اور محنت کے لیے وقت درکار ہے تو اب اگر کسی شخص کا زیادہ وقت کتب بینی میں سرف ہو جائے تو اس سے اخلاص رکھنے والے عزیزوں اور دوستوں میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ یہ خیالات کی دنیا کی شہریت اختیار کرنے چلا ہے واقعات کی دنیا کو چھوڑ کر تو ہم نے خیال اور واقعے میں اتنا بڑا تضاد اور اتنا بڑا گیپ پیدا کر دیا ہے کہ اس خلا کی موجودگی میں ہماری شخصیت میں موجود ذرا بڑے اور ذرا سبلائم عناصر کی تسکین کا ان کی تربیت کا ان کی نشو و نما کا کوئی سامان ہی نہیں رہ گیا تو ایسے یہ وہ استاد تھے مطلب یہ ان کے آخری دو دن کی بات میں بتا رہا ہوں کہ تم دوار رہنا اللہ جانتا ہے کہ میں اپنے ہزاروں شاگردوں سے اتنی محبت کرتا رہا ہوں جتنی محبت اپنی سگی اولاد کے لیے محسوس نہیں کی اب یہ فقرہ ہی اتنا بڑا ہے اس فقرے کو ذرا سا محسوس کر لیں اگر ہم آپ کے ایک استاد کی زبان سے نکلا ہوا یہ سچا فقرہ اگر اس کو ذرا دیر ہم اپنے اندر گونجنے کی اجازت دے دیں تو اس کے نتیجے میں کچھ نہیں کچھ نہیں تو ہماری شخصیت میں جو پاتال کی طرف لڑکنے کا رجحان پیدا ہو گیا ہے وہ سمجھائے گا تو انہیں انہیں ادوار میں میں آٹھویں میں تھا جامعہ ملیہ میں تو ایک استاد تھے مظہر عرفانی صاحب وہ شاید بھی تھے انگریزی پڑھاتے تھے اور بہت سخت تھے مطلب مار پیٹ یہ سب بہت بہت تسلسل کے ساتھ تھی مطلب ان کا کوئی شاگرد ایسا نہیں ہے جس نے ان سے بارہا مار نہ کھائی ہو ہم نے بھی کھائی جیسے میرے استاد مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد ان کی پٹائی کرتے تھے کمچیوں سے وہ جو کچی شاخیں ہوتی ہیں ان سے جس کا بدن پہ نشان پڑتا ہے وہ ایک درس میں فرمایا اپنے استاد کا ذکر کرتے ہوئے کہ میرے استاد مرحوم نے میری میری جتنی پٹائی کی ہے اس کے نشانات میری کمر پہ مدتوں رہے افسوس اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ نشانات فضیلت وہ نشانات مغفرت میری کھال پر سمٹ گئے تو وہ مطلب بہت پٹائی کرتے تھے और पिटाई भी वो जो टेलीफोन की तार होती ना या बारीक इलेक्ट्रिक की तार उसका कोड़ा सा बनाया होकर था उससे तो खासी मुद्दत बाद एक मुशायरे में कराची में मुझे एक मुशायरा क्या था वो शेरी नशस्त थी किसी घर में تو ان لوگوں نے مجھے یہ سوچ کر صدارت دے دی کہ میں کراچی چھوڑ کر باہر جا چکا تھا کراچی عارضی طور پر آیا تھا ملنے تو میں اس کی صدارت کر رہا تھا تو دیکھا کہ مظہر عرفانی صاحب بالکل ضعیفی کی حالت میں تشریف لا رہے ہیں تو میرے تو ایک ہرکری سی بند گئی میں فوراً دوڑا دوڑا اتر کے ان کی طرف گیا اور جا کے انہیں پکڑ کے اور صدارت کی مسنت پہ بٹھا لیا دور میں میں کہ میں ہوں تو بڑے خوش ہوئے اور صدارت کی مسنت پہ انہیں بٹھایا اس کے بعد ان سے کہا کہ صدر محفل یہ ہے کچھ دیر بعد انہیں پتا چل گیا کہ صدارت اصل میں میری تھی میں نے انہیں مسنت پہ بٹھایا تو اسی بہت زور سے کہا کہ یہ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا اس کی کیا مجال کے میری موجودگی میں صدارت ہے اس, اس اس طرح سے میری موجودگی میں صدارت ہے اب یہ سب جملے جو ہیں یہ سب فقرے یا اس طرح کے اپنے بڑوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بخدا میرا اندوخ حیات ہیں اور بخدا مجھے اپنی طرف شوق سے اور رغبت سے نہیں دیکھنے دیتے وہ ہمارے اساتذہ ایسے تھے کہ جو گویا یہ طبیعت میں ایک میلان پیدا کر دیتے تھے جو طبیعت کی ریکنڈیشننگ اس طرح کر دیتے تھے کہ آدمی اپنی طرف راغب نہ ہونے پائے اپنی جانب مائل نہ ہونے پائے تو جو آدمی بھی اپنی طرف راغب اور مائل ہو جاتا ہے اس کے اندر منہ کا عمل رک جاتا ہے کیونکہ وہ گون کنڈیشنز میں اپنی طرف مائل اور راغب ہے نا تو ان گون کنڈیشنز میں انقلاب لانے تبدیلی کرنے بڑھاوا دینے اضافہ کرنے اور ارتقا پذیر رکھنے کی اسے پھر کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تو ہمارے اساتذہ ماشاء اللہ اتنے ذمہ دار اتنے مخلص اتنے محبت کرنے والے اتنے فادر لائک تھے کہ انہوں نے ہماری پسند ناپسند ہماری خواہش وغیرہ کو نہیں دیکھا ہمارے مفاد کو دیکھا ہمارے مستقبل کو دیکھا ہماری شخصیت پر نمو پانے کے ان دروازوں کو کھولا جن دروازوں سے ہم یا تو ناواقف تھے یا ہمارے اختیار پر اگر چھوڑ دیا جاتا تو ہم ان دروازوں پر دستک تک نہ دے سکتے تو بڑے احسانات ہیں بڑے کمالات ہیں اڑسٹھ تھا انیس سو اڑسٹھ میں نمی جماعت کا طالب علم تھا تو مجھے میرے ایک کلاس پہلو نے میں شاعری کرتا تھا بے وقت اچھا یہ بتانا میں بھول گیا کہ میں اپنی اپنے خیال میں شاعر سات آٹھ برس उम्र عمر میں بن چکا تھا تو سن اڑسٹھ میں میں سنجیدگی سے خود کو شاعر سمجھنے لگا تھا اور اپنے کچھ مقاصد بھی طے کر لیے تھے کہ فراق کو کراس کرنا ہے فیض کو پیچھے چھوڑنا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ زمانہ تھا اپنی کلاس میں مطلب میں ڈیبیٹر بھی تھا اور شاعر بھی تھا اور ان دونوں حیثیتوں سے اپنی کلاس یا اپنے اسکول میں مشہور بھی تھا تو میرے دوست جو میرے کلاس پہلو تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ایک عزیز ہیں وہ بہت مشہور شاعر ہیں اور بہت شہرت یافتہ آدمی ہیں بہت قابل اور بہت ذہین اور بہت شفیق انسان ہیں تو میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں میں نے کہا ضرور ضرور مجھے بہت کشش محسوس ہوئی اور ساتھ میں یہ کہ انہیں جا کے اپنی شاعری سناؤں گا اور ان سے داد حاصل کروں گا یہ مطلب ایک منصوبہ تھا تو میں نے اسرار کر کے اس لڑکے سے جلد از جلد ملنے کو کہا تو وہ مجھے لے کر میں گورنمنٹ ہائی اسکول جیل روڈ کراچی میں پڑھتا تھا اور یہ وہی اسکول اور وہی سال ہے جس سال اور جس اسکول میں خوش قسمتی یا بدقسمتی سے الطاف حسین صاحب بھی پڑھتے تھے تو وہ یہ یقیناً میری خوش قسمتی کہ وہ سائنس میں تھے ہم آرٹس میں تھے وہ بار وہ مجھے جہانگیر روڈ لے کر آئے جہانگیر روڈ جیل روڈ کے نزدیک ہے جہانگیر روڈ کے ایک گھر میں لائے مجھے اور ایک صاحب اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان ہے اس پہ چارپائی ڈانٹے ہوئے نیم دراز حادت میں لیتے ہوئے تھے اور دو چار آدمی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ملاقات کی انہوں نے جا کے سلام کیا میں نے بہت عدد سے سلام کیا انہوں نے کہا کہ سلیم کیا کیا یہ میرا دوست ہے یہ شاعر ہے اس پہ ذرا طرف گئی تو وہ بڑے لہک کے بہت हाथ سے انہوں نے ہاتھ لیا اور دوسرے ہاتھ سے ہاتھ دھکا. بیٹھو بیٹھو بڑی خوشی ہوئی وہ سنی محمد تھے تو وہاں بیٹھے کچھ دیر بعد مجھے بے چینی لگی ہوئی تھی کہ یہ مجھ سے میرا کلام تو سنے کلام بلازت نظام تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہاں بھائی کچھ کہتے ہو تو سناؤ تو اچھا نہیں تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ تم نے کچھ شاعری پڑھی ہے وہ میں نے کہا پڑھی ہے اور واقعی پڑھی تھی میں نے کہا کہ مجھے آپ کے بھی اشعار یاد ہیں تو زمانے میں ایک رسالہ نکلتا تھا نقش وہ ادبی ڈائجسٹ تھا اس میں دیگر رسائل سے منتخب کر کے نظمیں غزلیں مضامین शायद होते थे उसके एडिटर शम्स जुबैरी साहब थे वो नक्श में बाकायदगी से पढ़ता था तो उसमें सदी अहमद की कदमें भी पढ़ रखी और इनके कई शेर मुझे याद थे तो उन्होंने पूछा कि कोई शेर सुनाओ मैंने उन्हें उनका एक शेर सुनाया जो आज भी मुझे याद है कि आप सर शारे तमन्ना है تو وعدہ کر دے آپ سر تمنا ہے تو وعدہ کر دے چال کہتی ہے کہ پھر لوٹ کے آنا کیسا تو اب ایک بالکل نو لڑکے سے وہ ایسا شیر یاد رکھنے کی شاید توقع نہیں رکھ رہے بڑے زور سے ہنسے کہنے لگے کہ ارے تم تو عجیب عجیب چیزیں یاد تو پھر دو چار منٹ بعد مجھ سے فرمایا کہ تم تم بھی تو کچھ کہتے ہو تم سناؤ تو میں نے انہیں اپنی دو غزلیں سنائیں اپنی دانش میں جو غزلیں تھیں وہ سنائیں وہ بے وزن تھیں بہر میں نہیں وہ کمال توجہ اور انہمات کے ساتھ تقریباً بیس اشعار انہوں نے مجھ سے سنے اور کہا کہ اچھا کہا شاعری جاری رکھنا یہ وہ کچھ جیسے حوصلہ افزائی کے کمات تو ہم لوگ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم شاعر ہو بس وزن سیکھ لو اور شاعری چھوڑنا مت اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے ملتے رہنا میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو کوئی خاص وقت ہو جس میں آپ ملاقات کرتے ہیں ہو جس وقت چاہے آ جانا ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि मैं मसरूफ हूंगा या आराम करना चाहता हूंगा तो तुमसे कहूंगा कि तुम भी इधर ही कहीं पड़ जाओ लेकिन जी कि तुम जिस बच्चा है आ लेकिन मुझसे मिलते रह ये वो साहब थे जिनको उसताद कहना तकबर مطلب اگر میں کہوں کہ میں صحیح محمد کا شاگرد ہوں تو یہ ایک طبر پر مبنی دعویٰ ہے جن کو استاد کہنے سے ان کی پوری تصویر سامنے نہیں آ سکتی جن کو مربی کہنے سے ان کی پوری امیج بن نہیں سکتی مطلب یہ کہ وہ ایک عجیب ہمہ جہت رشتہ رکھنے والے آدمی تھے اور کبھی وہ باپ سے زیادہ محبوب ہو جاتے تھے کبھی وہ بھائی سے زیادہ مربوب ہو جاتے تھے کبھی وہ استاد سے زیادہ معظم ہو جاتے تھے کبھی وہ کسی بھی ذہن میں موجود شے سے زیادہ مکرم ہو جاتے تھے تو یہ ساری چیزیں گویا ان کے اندر سے تعلق کی ہمہ جہت لہروں کی طرح ان سے محبت کرنے والوں کے اندر منتقل ہوتی رہتی تھی اور ان سے قربت حاصل کر لینے کی سعادت حاصل کر لینے والا کوئی بھی شخص سلیم احمد کے ساتھ اپنے تعلق کو کسی متعین جہت میں محدود کر کے نہیں بیان کر سکتا مطلب صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ادب میں میرے استاد تھے صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلسفہ میں نے ان سے سیکھا صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ان سے شاعری میں اصلاح کی بلکہ سلیم احمد کے اندر ایک عجیب طرح کی اٹھان تھی یعنی دوسروں کو اٹھا لینے والی اٹھان تھی کہ جس کا تجربہ حاصل کرنے والا یوں سمجھتا تھا کہ جیسے میں میرے اندر سب چیزیں جو ہیں وہ ایک تکمیل کی حرکت میں کنورٹ ہو گئی سلیم احمد وہ آدمی تھے جن کے پاس بیٹھنے والا آدمی گویا اپنے اندر موجود نامعلوم امکانات کو بھی پروان چڑھتے ہوئے عمل میں آتے ہوئے دیکھ لیتا تھا جن کے پاس بیٹھ کر آدمی اپنے آپ کو پہچاننے کے زیادہ قابل ہو جاتا تھا تو مطلب افسوس کہ اب عدد کے ایوریج قاری بھی سلیم احمد کو مطلب اس طرح یاد نہیں رکھتے جس طرح یاد رکھا جانا ان کا حق تھا بارہ سلیم بھائی کے بارے میں بہت باتیں مطلب ان کی اگر ان کی ان کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو کئی دن کم ہے تو ان کے تعارف میں مطلب دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر میری زبان سے نکل کر آپ کے لیے پرتاثیر بن جائیں تو میں سمجھوں گا کہ وہ حاصل آج کی مجلس کا حاصل ہو سکتا ہے ایک تو یہ मैं इस बात को थोड़ा सा थ्योराइज करके अर्ज करता हूं ताकि उस जाए। जाए। आवाज तो आ रही है ना मुझे लग रहा है मेरी आवाज मुझी को नहीं आ रही आ रही है ना पीछे तक तो अगर हम ये कोशिश करें कि हम انسان کی ایک واحد تعریف وضع کر لیں انسان کی ایک سول ڈیفینیشن تک پہنچ جائیں ٹھیک ہے ایک مفرد تعریف تک پہنچ جائیں تو ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ یہ لطف رکھتا ہے یہ علم رکھتا ہے یہ شعور رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم ان سب چیزوں کو انسان پر سے کھرشتے چلے جائیں تو بھی انسان باقی رہتا ہے ایک پرت آخر میں ایسی رہ جاتی ہے جسے اتار دیا جائے تو انسان ہونا موجود نہیں رہتا اور وہ پرت ہے شعور تعلق انسان اپنی لاسٹ ڈیفینیشن میں اپنی سول ڈیفینیشن میں شعور تعلق اور حصے تعلق ہے اگر اس کے اندر کے جوہر تعلق کو کل کر دیا جائے تو یہ انسان ہونے کی اپنی پوزیشن کو برقرار نہیں رکھ سکے گا تو اس روشنی میں میں عرض کر مطلب اس بات کی روشنی میں میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سلیم احمد سر سے پاؤں تک تعلق کا ایسا آتشکشاں تھے جس کا لاوا گرم نہیں ہوتا تو مطلب زرخیز آتشکشاں تو سلیم محمد مطلب میں بتا نہیں سکتا میں نے ان کے کئی دوستوں کی وفات دیکھی ہے وہ اپنے ہر دوست کی موت پر ایسے ہو جاتے تھے کہ خود ان کے جینے کے لالے پڑ جاتے تھے وہ اپنے دوستوں کی تکلیف کو جس شدت سے محسوس کرتے تھے خود تکلیف میں مبتلا شخص بھی اس شدت سے محسوس کرنے نہیں کیا کرتا تھا مطلب وہ سراپا تعلق تھے اور میری نظر میں ان کی سب سے بڑی تاثیر ان کے ان سے فیض حاصل کرنے کا سب سے مستند اور یقینی زاویہ ان کے جوہر تعلق سے خود کو وابستہ کر لینا ہوتا تھا تو وہ عجیب طرح کے آدمی تھے مطلب یہ کہ وہ ایک, ایک دوست کی موت پہ تین تین مہینے بیمار رہتے تھے اور واقعین ایسے ہی تھا کہ ان کے لوگ ڈر جاتے تھے کہ کہیں اب یہ بھی کوچ کی تیاری تو نہیں کر رہے تو ایک ان میں یہ بات تھی جس کے بے شمار مظاہر ہیں ان سے ذرا بھی قربت رکھنے والے شخص سے اگر آپ پوچھیں تو وہ ان کا سب سے تاثیر وش ان کی ذہانت ان کی قدرت کلام ان کے اس اظہار ان کی درزاکی وغیرہ کو نہیں بتائے گا بلکہ یہ بتائے گا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی سیلف ہڈ میں توسیع کا احساس ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے تھے خود لوگوں میں جذب ہو جاتے تھے مطلب وہ ایک جیسے سیلف ایک سیلف بنا دیتے تھے اپنے مخاطب کا اپنے دوست کا تو کمال ہے مطلب میں کیا کہوں میں یہ بات قسمیہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی اپنا خیال آ جائے تو سلیم احمد کے بغیر نہیں آتا کبھی بھی نہیں مطلب میں سلیم احمد کے حوالے سے کٹ کر موجود ہی نہیں ہوں اپنے لیے معلوم ہی نہیں ہوں تو وہ مطلب ایسے آدمی تھے